السلام علیکم فائنینشل اکاؤنٹنگ سیریز کا لیکچر نمبر سیونٹین آج کے لیکچر میں ہم ایک اور بہت اہم موضوع پہ بات چیت کریں گے یہ ہے فکس ایسٹس کا فکسڈ ایسٹس کی بات ہم پچھلے تمام لیکچرز میں تقریباً کرتے ہی آئے ہیں لیکن آج اس پرٹیکولر سبجیکٹ کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور کہ جی یہ کیا ہے اس کی کیسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اکاؤنٹنگ میں اور اس کو کیسے پرزینٹ کیا جاتا ہے اور کیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور جو معاملات اس کے ساتھ ہیں وہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جی فکسڈ ایسٹس کیا چیز ہوتی یہ ہم پہلے بھی آپ کو کہہ چکے کہ وہ تمام ایسٹس وہ تمام چیزیں کہ جن کی ایک استعمال کی لائف کہہ لیں عمر کہہ لیں زندگی کہہ لیں وہ ایک کافی عرصے تک ہے یعنی وہ عرصہ جو ہے وہ بارہ مہینے سے کم نہیں ہونا چاہیے بارہ مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہے اور وہ جو ایسٹ ہے وہ ایسٹ آپ نے اس خیال سے نہیں خریدا کہ آپ اس کا اس کو آئندہ چل کے بیچ دیں گے یا آپ اس کا کاروبار نہیں کرتے بلکہ آپ اس ایسٹ کو اپنے کاروبار میں استعمال کریں گے ٹو جنریٹ انکم ان دا فیوچر یعنی آئندہ وقت میں اس ایسٹ کو استعمال کرتے ہوئے ڈائریکٹلی استعمال کرتے ہوئے یا انڈائریکٹلی استعمال کرتے ہوئے آپ انکم جنریشن کریں گے انکم جنریٹ کریں گے انکم آمدن جو ہے اس ایسٹ کے استعمال کی وجہ سے بلا واسطہ یا بل واسطہ ہوگی آپ کے کاروبار کو so, ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ آپ نے چیز جو خریدی ہے وہ چیز کی زندگی بارہ مہینے سے زیادہ ہے پانچ سال ہے دس سال ہے چھ سال ہے تین سال ہے جو بھی ہے لیکن بارہ مہینے سے کم نہیں ایک سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کا استعمال انکم کی آمدن کی جنریشن میں آمدن کو کریٹ کرنے میں بلا واسطہ یا بل واسطہ اس کا ایک رول ہوگا اور تیسری چیز یہ کہ جی وہ اس پرپز یا اس انٹینٹ سے نہیں خریدی گئی کہ جی ہم اس کو آگے کچھ عرصے کے بعد جا کے بیچ دیں گے مثال کے طور پہ آپ ایک زمین کا ٹکڑا خریدتے ہیں اگر تو آپ کا یہ خیال ہے کہ جی اس زمین کے ٹکڑے پہ آپ اپنی فیکٹری بنائیں گے یا گھر بنائیں گے یا اس زمین یا کچھ اور کریں گے اس پہ تو وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ ایک ایسٹ کہلائے گا ایک فکسڈ ایسٹ کہلائے گا کیونکہ آپ کا کوئی یہ ارادہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جیسے ہی قیمت بڑھتی ہے ویسے ہی فروخت کر دیں گے ہاں اگر کاروبار کو بند کرنا چاہتے ہیں یا آپ مکان بیچ کے جو آپ اس پہ بنائیں گے زمین پہ اس کو بیچ کے کہیں اور چلے جانا چاہتے ہیں یا کوئی بڑا مکان خریدنا چاہتے ہیں یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو تب تو وہ زمین جو وہ جو ہے وہ پھر بھی ایسٹ ہوگا لیکن اگر آپ نے زمین اس خیال سے خریدی ہے کہ جناب میں اس پہ چھ مہینے مکان بنا کے اس کو فورن بیچ دوں گا تو یہ بات جو ہے وہ زمین آپ کا فکسڈ ایسٹ نہیں کہلائے گی بلکہ وہ پھر زمین جو ہے یا زمینیں جو ہیں وہ آپ کے اسٹاک کا حصہ بن جائیں گے کیونکہ آپ کا تو کاروبار یہی ہے کہ جی آپ اس کو خریدتے ہیں اس انٹینٹ سے کہ اس کو نفع پہ بیچیں گے نفے پہ بیچنے کی بات یہاں نہیں ہو رہی کہ جی آپ کا ہی زندگی کا یہ تھا کہ ہم یہ زمین یا یہ جو بھی چیز پراپرٹی ہے اس کو اس وجہ سے خرید رہے ہیں کہ اس کو نفے پہ بیچیں گے نہیں اس کو آپ استعمال میں لانا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے کہ جناب اس کو اوپر فیکٹری بنے گی اس فیکٹری سے مال میں فیکٹری میں مال بنے گا اور اس سے اس کی سیل ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ سو یہ فرق جو ہے ضروری ہے کار کا اسی طریقے سے معاملہ ہے کہ جی ایک شخص جو کار ڈیلر کا کام کر رہا ہے اس کے شو روم میں جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں وہ اس کا فکس ایسٹ ہرگز نہیں ہے کیونکہ وہ گاڑیاں اس وجہ سے شو روم میں کھڑی ہیں وہ اس کا خام مال ہے وہ اس کا اسٹاک ہے جس کو اس نے سیل کرنا ہے جس کو اس نے بیچنا ہے لہذا وہ فکس ایسٹ نہیں ہے ہاں وہ شو روم جو بنایا ہے جس میں کے گاڑیاں کھڑی ہیں وہ اس کا فکس ایسٹ ضرور ہے چونکہ وہ شوروم جو ہے وہ امید یہ ہے کہ اس کا کاروبار بارہ مہینے سے زیادہ مدت کے لیے چلے گا لہذا وہ شوروم جو ہے وہ اس کا فکسڈ ایسٹ بن جائے گا لیکن وہ گاڑیاں جو اس میں کھڑی ہیں وہ گاڑیاں اس انٹینٹ سے خریدی گئی ہیں یا لائی گئی ہیں اس شوروم میں کہ ان کو دوبارہ بیچنا ہے جیسے ہی ان کی مناسب قیمت اور میرا تو کاروبار یہی ہے گاڑیاں بیچنے کا تو یہ گاڑیاں جو ہے یہ میرا فکس ایسٹ نہیں شو شوروم میرا ہے, ہے لیکن اگر میں یہ کاروبار کرتا ہوں کہ میں شورومز بناتا ہوں یا پلازے بناتا ہوں تو پھر وہ پلازا جو ہے وہ میرا فکسڈ ایسٹ نہیں ہے کیوں کہ میرا کاروبار ہے پلازے بنا کے بیچنا گھر بنا کے بیچنا تو وہ گھر جو ہے وہ میری ملکیت نہیں ہے وہ اسٹاک ہے وہ کرنٹ ایسٹ ہے کیونکہ اس کو بنایا اس وجہ سے گیا ہے اس کو خریدا اس وجہ سے گیا ہے کہ اس کو ری سیل کرنا فکسڈ ایسٹ کو وہ چیز ہے جس کو کہ ہم نے ریسل نہیں کرنا اور جس کو استعمال میں لا کے فیوچر میں آئندہ وقت میں انکم جنریٹ کرنا ہے انکم جنریٹ آمدن اس سے جنریٹ کرنا جو اس قسم کے ایسٹس ہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے آپ کے پاس ہوتے ہیں. بہت سارے اور چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر سٹیشنری کا سٹاک ہے آئل ہے اور مختلف گریزز ہیں مختلف قسم کے لوبریکنٹس ہیں وغیرہ ٹولز ہیں ڈائز ہیں مولڈز ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فکسڈ ایسٹس, ایسٹس نہیں ہیں کیونکہ ان کی زندگی ایک نہایت محدود ہے وہ یہ بھی استعمال ہوتے ہیں انکم جنریشن کے لیے لیکن وہ استعمال کے بعد کہ جی مولڈ ہے تو وہ دو دفعہ یا چار دفعہ یا چھ دفعہ استعمال ہونے کے بعد وہ ناکارہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس کا سائزز میں فرق آ جاتا ہے یا کوئی اور چیز ہو جاتی ہے یا گس جاتا ہے یا جو بھی ہے اس وجہ سے وہ بھی نہیں شامل شاید کیا جائے. آپ اس کو رائٹ آف کر دیتے ہیں آپ اس کو چارج کر دیتے ہیں کہتے کہ جی اس کی ضرورت اسی طریقے سے سٹیشنری کا سٹاک جو ہے جو آپ خریدتے ہیں کہ جی واؤچرز ہیں آپ نے بنائے لیٹر ہیڈز بنائے لفافے بنوائے کمپنی کے وہ تمام بے شک آپ اس کا اسٹاک رکھ رہے ہیں لیکن وہ اسٹاک جو ہے وہ آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے کوئی پرولونگ زندگی نہیں ہے کوئی لمبی زندگی نہیں ہے سو فکسڈ ایسٹس کو ایک اور بھی چیز کہا جاتا ہے اور وہ کہا جاتا ہے ڈپریسییبل ایسٹس ڈپریسن کا لفظ بھی میں نے پہلے استعمال کیا تھا آج پھر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور فکسڈ ایسٹس کے حوالے سے اس کا کیا ہے کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے فکسڈ ایسٹس کی ایک زندگی ہے چاہے وہ پانچ سال ہے یا دس سال ہے یا پندرہ سال ہے یا بیس سال ہے یا جو بھی ہے اس کی زندگی سو so, لائف تو ایک لمٹڈ ہے کلاسیفیکیشن ہم نے کیا کہ بارہ مہینے سے کم یا بارہ مہینے سے زیادہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسٹ جو ہے جو میں نے خرید لیا جس کی لائف بارہ مہینے سے زیادہ ہے جس کی زندگی بارہ مہینے سے زیادہ ہے جو میں نے اس مقصد یا اس خیال سے نہیں خریدا کہ میں اس کی سیل جیسے ہی پرائیس بہتر ہوتی یہ کر دوں گا بلکہ اس کو میں نے اپنے استعمال میں لانا ہے اور اس سے آئندہ چل کے کاروباری فائدے اٹھانے ہیں اور انکم جنریٹ کرنی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ آج میں خریدتا ہوں اس کی قیمت آج میں ادا کر رہا ہوں تو کیا اس کی افادیت بھی آج یا اسی اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ختم ہو جاتی نہیں چونکہ وہ اگلے کئی سال میرے استوال میں رہنی ہے لہذا اس کی جو ہم نے قیمت ادا کی ہے اصول یہ کہتا ہے کہ وہ قیمت جو ہے جو بھی اس ایسٹ کی زندگی تصور کی جاتی ہے چاہے وہ تین سال ہے یا پانچ سال ہے یا دس سال ہے یا پچاس سال ہے یا بیس سال ہے جو بھی ہے زندگی اس کی اس زندگی پہ اس کی وہ قیمت خرید کو جو ہے وہ ہم اسپریڈ کرتے اور اگر فرض کر لیجئے کہ دو لاکھ روپے کا کوئی ایسٹ خریدا آپ نے اس کی زندگی جو ہے وہ پانچ سال کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دو لاکھ گو میں آج سن دو ہزار دو میں ادا کر رہا ہوں لیکن اس کا اس چیز کا استعمال سن دو ہزار سات یا آٹھ تک رہ تک رہے گا تو اس سال جو قیمت ہم جو قیمت اس کی چارج کریں گے اپنے پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو وہ قیمت دو لاکھ تقسیم پانچ چالیس ہزار روپے فی سال کے حساب سے کریں گے ایسٹ تو ہم ریکارڈ کریں گے اپنی کتاب میں دو لاکھ روپئے کا لیکن اس دو لاکھ روپے کو بجائے ایک سال کا ایکسپنس خرچہ شو کرنے کے ہم اس کو پانچ سال جو اس کی زندگی ہے اس پہ سپریڈ کر دیں گے اور ہر سال اس دو لاکھ میں سے چالیس ہزار روپیہ جو ہے وہ پروفیٹ اینڈ لاس کو چارج کریں گے Alors ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایٹس بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے جو دوسرے ایکسپنسز ہیں ہمارے ان کی طرح ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جو ایسٹس ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ ایک کافی عرصے کی ہے جیسے ابھی جو مثال دیا میں نے کہ جی اس ایسٹ کی زندگی پانچ سال کی ہے وہ پانچ سال تک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لہذا لاجک یہی کہتی ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ اس پورے پانچ سال میں جو ہے وہ رائٹ آف یا چارج ہونی چاہیے پروفٹ اینڈ لاس کو کیونکہ وہ ہر سال اگلے پانچ سال استعمال میں رہے گا وہ اسی سال میں اس کا استعمال نہیں ختم ہو ایکسپینسز کا تو یہ ہے کہ جی آپ نے اسی سال میں اسی پیریڈ میں اکاؤنٹنگ پیریڈ میں آپ نے اس کا بینیفٹ لے لیا کہ جی بجلی ہے تو بجلی تو آپ نے استعمال کر لی اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں لہذا اس کا خرچہ بک لیکن یہ تو آپ چیز استعمال کر رہے ہیں پانچ سال کے لیے لہذا اس کا جو خرچہ ہے وہ پانچ سال کے لیے ہونا چاہیے پیمنٹ کرنا تو اپنی جگہ پہ بات ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ بجلی والوں کو ایڈوانس میں پیسے دے سکتے ہیں بل تو آپ کو پھر بھی ہر مہینے آئے گا ایڈوانس میں جو پیسہ دیا ہوا آپ نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی آپ نے اتنے ہزار کی بجلی جو ہے وہ آلریڈی کنزیوم کر لی یوز کر لی استعمال کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے ان کو پیشگی پیمنٹ کر دی اب آپ بجائے اس کے کہ ہر مہینے جا کے لائن میں کھڑے ہوں اور بل ادا کریں آپ. آپ نے ان کو پہلے یکمشت پیسے دے دیئے اور کہا کہ ہر مہینے مجھے بل بھیجتے رہو وہ آپ کو ہر مہینے بل بھیجیں گے اس میں سے جو آپ پیسے ان کو ایڈوانس میں دیے وہ ایڈجسٹ رہیں طریقے سے جو آپ ایسٹ خرید رہے ہیں وہ ایسٹ جو ہے وہ اس کی پیمنٹ تو آج کر رہے ہیں آپ لیکن چونکہ اس کا استعمال اگلے پانچ سال میں ہونا ہے لہٰذا جو قیمت آج ادا کی ہے آپ نے اگلے پانچ سال کے استعمال کے لیے آپ نے قیمت آج ادا کی ہے لہذا وہ دو لاکھ روپیہ کا جو ایسٹ ہے اس کا ہر سال کے حساب سے پانچ سال زندگی ہے دو لاکھ تقسیم پانچ سال چالیس ہزار روپے کے حساب سے آپ ہر سال اس کی قیمت میں کمی کرتے جائیں گے یہ جو کمی ہے یہ ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ شاید اس کی ادائیگی ہے استعمال کرنے کی دوسرے انداز سے دیکھنا چاہے تو یہ ہے کہ جی اس کی کیونکہ اس کا استعمال پانچ سال میں ہے لہذا اس کا جو خرچہ ہوا ہے وہ ہم پانچ سال میں اس کو ایکسپنس uh, کے طور پہ ٹریٹ کر कर رہے کریں گے جیسے بھی دیکھیں اس کی زندگی کے ساتھ یہ ایکسپنس ریلیٹڈ ہے جو اس کے قیمتیں خرید کا ہے اب یہاں پہ ایک بات جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹس مختلف قسم کے ہوتے ہیں ان سب کے ٹریٹمنٹ بھی مختلف ہوتی ہے لیکن اس پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات آپ کو بتا دیں یہ ایک ڈیفنیشن جو ہے ڈپریسن کا یہ ضروری ہو گیا ہے اور یہ ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از اے سسٹمیٹک ایلوکیشن آف دا کاسٹ آف اے ڈپریشیبل ایسٹ ٹو ایکسپینس اوور اٹس یوزفل لائف یہ ڈیفنیشن یاد کرنا تو ضروری ہے ہی لیکن اس کا سمجھنا جو ہے اس سے زیادہ ضروری ہے اور سمجھانے کے لیے میں پھر وہی بات کہ خرچہ تو آپ نے ایک ایسٹ خریدا جس کو آپ پانچ سال کے لیے استعمال کریں گے قیمت خرید آج آپ نے ادا کر دی لیکن اس سے افادیت پانچ سال تک آپ حاصل کریں گے لہذا اس کی قیمت خرید کو آپ پانچ سال کے پیریڈ میں اس کو اپنے ایکسپنس کے طور پہ ٹریٹ کریں گے پہلے سال میں نہیں کریں گے پہلے سال میں وہ ایسٹ بنایا آپ نے اس کو ایسٹ کے طور پہ شو کریں گے کہ جی یہ میرے پاس دو لاکھ روپے کی مالیت کا ایسٹ ہے. اور 5 سال میں اس کو چالیس ہزار روپے کے حساب سے جو اس کی یوزفل لائف ہے پانچ سال کی اس کے اوپر آپ اسپریڈ کر دیں گے ہم اس جو سپریڈ کر رہے ہیں اس کو ہم اس کے استعمال ویئر اینڈ کی کاسٹ کہہ سکتے ہیں یوز کی کاسٹ کہہ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے لیکن چیز یہ ہے کہ جی اس کی یوز فل لائف پہ اس کے اوپر اس کو خریدنے میں اس کو بنانے میں جو کاسٹ آئی ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ اس کی یوزفل لائف پہ اسپریڈ ہوگی اب یہ یوزفل لائف ہم نے بار بار ٹرم جو ہے وہ استعمال کی ہے اس کا کیا مطلب ہے یوزفل لائف کیا ہوتی ہے ہم تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی پرانے سالوں کی گاڑیاں ابھی بھی چل رہی ہیں مشینریاں بھی چل رہی ہیں جب ہم ایک نئی چیز خریدتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب یہ مشین جو ہے اس کی اکنامک لائف جو ہے یوزفل لائف جو ہے وہ اتنے سال ہے پانچ سال اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی پانچ سال اگر آپ اس مشین کو استعمال کریں گے اور اس کو اس حساب سے مینٹین کریں گے جس حساب جو لکھا ہوا ہے جو دیا گیا ہے آپ کو مشین بنانے والے کی طرف سے کہ جی اس کا آئل اتنے دنوں کے بعد چینج کرنا ہے اس کی بیٹری فلانے دنوں کے بعد چینج کرنی ہے اس کا فلٹر فلانے دن کے بعد چینج کرنا ہے اس کو اتنے گھنٹے چلانے کے بعد اس کو آرام دینا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ اتنے گھنٹے کا آرام دینا ہے اگر آپ اس کے حساب سے اس کو استعمال کرتے رہیں تو یہ پانچ سال کے لیے یا اتنے عرصے کے لیے یہ مشین آپ کو ایسی کارکردگی دے گی جو کہ بہترین کارکردگی کہلائے گی اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم اس کی مینٹیننس تو اسی حساب سے کریں گے پانچ سال یہ ہمیں دے گی. پانچ سال کے بعد کیا ہوگا مر جائے گی مشین گر جائے گی ٹوٹ جائے گی بکھر جائے گی کیا ہوگا نہیں صاحب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا پانچ سال کے عرصے کے بعد مشینری بنانے والے کا یہ خیال ہے کہ وہ مشینری جو ہے اس پہ اب آپ کا خرچہ اس کو مینٹین کرنے کا اس کو چلتی حالت میں رکھنے کا خرچہ جو ہے وہ کہیں زیادہ آئے گا اس آؤٹ پٹ کے مقابلے میں جو کہ وہ مشین آپ کو دے سکے گی اس کی ایفیشنسی ختم ہو جائے گی ایک مثال کچھ اس قسم کی بنتی ہے کہ جی ایک شخص ایک جوان پچیس سال کا بیس بائیس سال کا جس تیز رفتاری سے دوڑ سکتا ہے اتنی ہی تیز رفتاری سے ایک پینتالیس یا پچپن سال کا آدمی نہیں دوڑ سکتا کیونکہ مشین جو ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جو آپ کی مشینری جو استعمال کر رہے ہیں آپ کارخانے کے اندر چاہے آپ اس کو مینٹین کر رہے ہیں ایٹ لیول پرسکرائب لیکن اس کی آؤٹ پٹ اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کو مینٹین کرنے کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے سو so, جس وقت یہ سچویشن آ جائے کہ جناب اس کی مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور تو وہ وقت یہ ہے کہ بجائے وہ مینٹیننس کاسٹ ادا کرنے کے آپ اس مشین کو اس کا پرفارمنس چونکہ ختم ہو گیا ہے اور اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کا خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے لہذا اس کو اس کا استعمال بند کر کے نئی مشینری لے لینی چاہیے تو یہ یوزفل لائف وہ لائف ہے فار وچ دی مشین از ایسٹیڈ ٹو پرووائڈ مور بینیفٹ دین دی کاسٹ ٹو رن اٹ یعنی اس سے فائدہ ہمیں زیادہ حاصل ہو بمقابلہ اس کو چلانے کے تو یہ یوزفل لائف کی جو بات تھی وہ یہ ہے اب یوزفل لائف کی ایسٹیمیشن جیسے میں نے کہا کہ یوزفل لائف کی ایسٹیمیشن تو ایک ایسٹیمیشن ہے یہ کچھ جو لوگ مشینری بنا رہے ہیں یہ ان کو پتا ہے کہ جی اگر ہنڈریڈ پرسینٹ ڈفیشنسی پہ یہ مشین چلائی جائے تو کتنے سال یہ اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ میکسمم ہوگی جو کچھ بھی پروڈیوس کر رہی ہے وہ کتنے کیسے کر سکے گی یا تجربے کی بنا پہ ایشن یا اس کی یوزیج کے جو کاسٹ رائٹ آف جو ہم نے کہی تھی بات کہی تھی جس کو ہم ایشن کہتے ہیں وہ ایشن جو ہے وہ اس کاسٹ جو ہم نے ادا کی ہے اور یوزفل لائف سے ریلیٹ کرتی ہے یہ بھی بات حقیقت لیکن یوزفل لائف کی ایسٹیمیشن کوئی اکاؤنٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں اب مثال کے طور پہ ہم زمین خریدتے ہیں زمین کی یوزفل لائف کیا زمین کی یوزفل لائف ہمیشہ ہمیشہ جب تک زمین ہے تب تک اس کی لائف ہے یوزفل لائف ہے آپ کہیں کہ جی میں تو اس پہ زراعت کرتا تھا بھائی جب تک آپ اس پہ زراعت کر سکتے ہیں تب تک وہ زراعت کے لیے جب اس پہ کچھ اور کچھ بنانے کی بات آتی ہے کہ جی اب اس سے میں زراعت نہیں کرنا میں کچھ اور کرنا ہے تو بھائی لائف تو ہے نا اس کی ابھی بھی زندگی چل رہی ہے زمین تو چلی ہی رہی ہے اور زمین ایک ایسا ایسٹ ہے جس کی ڈپریسن کوئی نہیں ہوتی اس پہ جو قیمت آپ نے ادا کر دی وہ ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ ٹریٹ کی جاتی ہے اس کو رائٹ آف نہیں کیا جاتا ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر زمین کے ویلیو میں کوئی کمی واقع آ جائے اور وہ کمی ایسی ہے کہ جی ریٹس جی زمینوں کے گر گئے اور یہ ریٹس جو ہے یہ کبھی اب آئندہ تو اس لیول پہ نہیں جائیں گے جس لیول پہ ہم نے خریدی تھی جس قیمت پہ ہم نے خریدی تھی زمین تو پھر ایک صورت پیدا ہوتی ہے کہ جی اس کی قیمت کو ریڈیوس کرنا چاہیے لیکن عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ زمین کی قیمت جو ہے اس میں بڑھاوا ہی ہوتا ہے چاہے وہ پانچ سال میں ہو دس سال میں ہو پندرہ سال میں ہو, لیکن بڑھاوا ہوتا ہے لہذا زمین کو لینڈ کو کبھی ڈپریشیٹ نہیں کیا جاتا ڈپریسن اس کی کبھی نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھنے کی ایک چیز اور لینڈ ہی کے حوالے سے زمین کے حوالے سے کچھ زمینیں جو ہیں وہ پٹے پہ لی جاتی ہیں لیس پہ لی جاتی ہیں. کچھ علاقوں میں شہروں میں بھی زمینیں جو ہے وہ لیس پہ ہوتی ہیں کہ جی تیس سال کی لیس پہ لی گئی ہے یہ چالیس سال کی لیس پہ لی. پچاس سال کی لیس پہ یہ سو سال کی لیس پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسٹ جو ہے اس کی زندگی آپ کے لیے جو ہے وہ لیس کا پیریڈ ہے اس پٹے کی جو میدان جو مر ہے یا جو جو میاد ہے وہ میاد جو ہے وہ ہی ہے لہذا اس کی قیمت اس کیس میں ان کیسز کے اندر آپ کو اس زمین کی قیمت جو ہے اس میاد پہ اس لائف آف دی ایسٹ پہ لائف آف دی لیس پہ آپ کو چارج کرنی پڑتی ہے تو یہ صرف ایکسپشن ہے ان زمینوں کا کہ جی جو پٹے پہ ہو یا لیس پہ لی گئی ہو جو زمین لیس پہ نہیں لی گئی اس کی کوئی ڈپریسن عام طور پہ نہیں ہوتی تو یہ بات اور یہ فرق یاد رکھنے کا ہے لیس ہولڈ لینڈ یعنی جو پٹے پہ لی گئی ہوئی ہے زمین اس کی قیمت جو ادا کی گئی ہے وہ میاد جو پٹے کی ہے جو میاد ہے لیس کی اس پہ چارج آف ہوگی اس کو ہم ڈپریسن نہیں کہتے اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ایمورٹائزیشن کہتے ہیں لیکن وہ زمین جو پٹے پہ نہ ہو اور آپ کی ملکیت ہو بغیر کسی میاد کے تاہرات ہمیشہ کے لیے وٹ ایور وہ زمین جو ہے اس کو ہم فری ہولڈ لینڈ کہتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ڈپریسن نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھیے اب ایسٹس میں نے جیسے کہا اور فکسڈ ایسٹس جو ہیں وہ بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں فکسڈ ایسٹ بیلنس شیٹ کے حساب سے تو ایک میجر کلاسفکیشن ہے ان فکسڈ ایسٹس کے اندر بہت سارے مختلف قسم کے ایسٹس ہیں وہ ایسٹس مثال کے طور پہ بلڈنگس مثال کے طور پہ موٹر ویکلس فرنیچر اینڈ اکوپمنٹ آفس اکوپمنٹ کمپیوٹر گیس اینڈ الیکٹریکل آئٹمس ہر قسم بہت ساری مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا ہم ایک ہی اکاؤنٹ فکس ایسٹس کا کھولتے ہیں؟ یا ہر جو آئٹم جو ہر کرسی کھولی خریدی اس کا ایک علیحدہ لیجر میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں؟ اس چیز کا جواب یہ کہ ہم ہر آئٹم کی علیحدہ لیجر میں اکاؤنٹ نہیں کھولتے بلکہ جو سملر ایسٹس ہوتے ہیں ایک جیسے ایسٹ ہوتے ہیں اگر جتنی گاڑیاں ہیں تو ان کے لیے ایک اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں موٹر ویکلس کمپیوٹرز مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی کمپیوٹر اینڈ الاڈ اکوپمنٹ اس کے بعد ہم بات بلڈنگس ہیں ایک سے زیادہ بلڈنگس ہیں ہماری تو ہم بلڈنگس لینڈ ہمارے پاس وہ اس پہ نہیں ہوتا لیکن فکسڈ ایسٹس کا وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے جتنی بھی زمین ہے جہاں جہاں بھی زمین ہے جس جس شہر میں بھی زمین ہے لینڈ کا ایک اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں اسی طریقے سے باقی سارے آئٹمس جو ہیں ان کا اکاؤنٹ جو ہے میجر ایک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہم کھول دیتے ہیں اور وہ تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ فکسڈ ایسٹس کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فکسڈ ایسٹ اوپر ایک نام ہے اور اس کے نیچے یہ بہت ساری کلاسفک کیٹیگریز ہیں ایسٹ کی اور یہ کیٹیگریز ہر آرگنائزیشن کے سائز اور اس کی نیڈز پہ ڈپینڈ کرتی ہیں اب فکسڈ ایسٹ کی ریکارڈنگ کیسے ریکارڈ کیسے کرتے ہیں کو بکس آف اکاؤنٹ میں بھائی جس وقت ایسٹ خریدتے ہیں تو ایسٹ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے اگر وہ موٹر وہیکل ہے تو موٹر ویکل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا اگر وہ لینڈ خریدی گئی ہے تو لینڈ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اگر بلڈنگ خریدی گئی ہے تو بلڈنگ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور اس کی اگر پیمنٹ آپ نے کیش میں کر دی ہے یا بینک کے تھرو کر دی ہے تو کیش اور بینک کریڈٹ ہو جائیں گے اور اگر فیل وقت نہیں کی کچھ دنوں کے بعد کرنی ہے یا آئندہ کرنی ہے تو پھر وہ پیبلز کو کریڈٹ ہو جائے گا تو انٹری جو ہے ڈبل انٹری جو ہے یا اس کی ریکارڈنگ جو ہے بکس اف اکاؤنٹ میں وہ کافی سمپل ہے ایسٹ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور Credit جو ہے وہ کیش بینک یا پی کا اکاؤنٹ ہو جائے گا اور پیبلس کا اکاؤنٹ اس وقت کلیئر ہوگا جب آپ اس کی پیمنٹ کر دیں گے اب ڈپریسن کی طرف آتے ہیں. یہ تو ایسٹ کی کاسٹ کی بات ہو گئی کہ جی کاسٹ کیسے ریکارڈ ہوتی اب بات کریں ڈپریسن کی یہ ذرا ٹیڑا معاملہ یعنی ڈپریسن ہم نے کہا کہ جی جو یہ کاسٹ آئی تھی ایسٹ کی اس کو اس کی لائف پہ رائٹ آف کرنا ہے یا چارج آف کرنا پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اب یہ کیسے ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ بکس آف اکاؤنٹ میں کیسے کیا ڈپریسن کا ایک ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے تو پہلے تو یہ بات کر دوں کہ جی ڈپریسن کا ایک اکاؤنٹ نہیں ہوتا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے ڈپریسن ایکسپینس اکاؤنٹ آپ کہہ لیجیے یا ڈپریسن فور دیئر یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کا اکاؤنٹ اور ایک اکاؤنٹ کہلاتا ہے ایکومولیٹڈ ڈپریسن جو ڈپریسن سالہ ب سال اس ایسٹ کی چارج کی جا رہی ہے پروفیٹ اینڈ لاس کو اس کو وہاں پہ اس اکاؤنٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہ جو ایکٹڈ کے تیسرے سال کے بعد ہمیں یہ پتا ہے کہ جی وہ دو لاکھ کا جو ایسٹ ہم نے خریدا تھا تین سال اب استعمال ہو گیا ایک لاکھ بیس ہزار اس کی ڈپریسن ہو گئی اب اس کا کتاب کے حساب سے جو ویلیو ہے وہ دو لاکھ روپیہ نہیں رہ گیا وہ دو لاکھ مائنس ایک لاکھ بیس ہزار اسی ہزار روپیہ رہ گیا کتاب کا ویلیو جو ہے جس کو بک ویلو بھی کہتے ہیں جس کو ریٹن ڈاؤن ویلو بھی کہتے ہیں وہ اسی ہزار روپیہ ہو कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है वो बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू कहलाता है जब हम आगे से थोड़ा चलते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जी अब इस डिप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का हमने अकाउंट खोला और हमने एक डिप्रिसिएशन سپینس اکاؤنٹ یا ڈپریسن فور دا ایئر اکاؤنٹ کھولا ڈپریسن فور دا ایئر اکاؤنٹ جو ہے اس کو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں ہم کریڈٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا حساب ہم عیدا رکھنا چاہتے ہیں کہ جی کیٹگری آف ایس کے حساب سے جیسے میں نے category of ایس کیا ہے کہ جی land یا buildings, motor vehicles computers فلانا ہر اس کیٹیگری پہ آج تک کتنی ڈپریسن جو ہے وہ ہم نے اکٹھی کی ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ ضروری چیز جو ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جی اس ڈپریسیشن کے اکاؤنٹ میں یا اس ایسٹ کے اکاؤنٹ میں وہ ایسٹس جو ناکارہ ہو گئے یا کسی وجہ سے ہمارے استعمال میں آج نہیں ہیں یا ان کو بیچ دیا گیا ہے کیونکہ ہم نے نئی مشینری خرید لی ہے تو اس کی قیمت شامل نہیں ہوتی وہ ایسٹ کے اکاؤنٹ میں سے نکل جاتی ہے جس وقت اس کا استعمال یا اس کی افادیت ہمارے کاروبار کے لیے ختم ہو جائے اسی طریقے سے جو ڈپریسن اکیوملیٹ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے متعلقہ ایسٹ کی ڈپریسن جو ہے اتنے عرصے کی جتنا عرصہ وہ ایسٹ استعمال ہوتا رہا وہ بھی نکل جاتی ہے یہ چیزیں کاسٹ کیسے, کیسے کم ہو جاتی ہے ڈپریسن میں سے کیسے یہ ایک ڈپریسیشن میں سے کیسے ڈپریسن نکالی جاتی ہے اور پھر ڈسپوزل پہ جس وقت ایسٹ ڈسپوز ہو جاتا ہے اس کو ناکارہ چاہے ہو چاہے اس کو بیچ دیا جائے اس وقت وہ کیسے اکاؤنٹنگ انٹریز ہوتی ہیں یہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے لیکن جو ایکومولیٹڈ ڈپریسن ہے وہ صرف ڈپریسن کا اماؤنٹ ہوتا ہے جو کہ ایسٹس آپ کے اس وقت استعمال میں ہیں اور اسی طریقے سے ایسٹس کے اکاؤنٹ بھی فکسڈ ایسٹس کے اکاؤنٹ میں بھی وہی صرف ایسٹس ہوتے ہیں جو آج جس دن بیلنس شیٹ بنی ہے دن جو ایسٹس آپ کے استعمال میں اس کو ریپرزینٹ کرتا تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے اب ہم سال کی ڈپریسن چارج کرتے ہیں سال کی ڈپریسن ہم کیسے چارج کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ہم نے اکاؤنٹ کھولا ڈپریسن فار دی ایئر اس اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کرتے اور کریڈٹ کرتے ہیں ہم کس کو ہم نے کہا کہ ایکٹڈ ڈپریسن کو ویسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسٹ کے اکاؤنٹس کو بھی کر دیتے ہیں لیکن وہ پھر مسئلہ آتا ہے مسئلہ اس لیے آتا ہے کہ جس دن آپ نے ایسٹ کو بیچنا ہے یا اس کو ناکارہ کرنا ہے یا جو کچھ بھی ہے تو پھر آپ کو آپ کیسے نکالیں گے اس میں سے کہ جی کیا قیمت تھی اس کی جب ہم نے خریدا تھا آج سے کئی سال پہلے اس کی آج تک ڈپریسن کتنی چارج ہوئی بغیرہ بغیرہ اور یہ جو ویلیو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ جو ایسٹ کے اکاؤنٹ میں یہ کیا ویلو ہے اس لیے ڈپریسیشن کو ایکوملیٹ ڈپریسیشن کو علیحدہ اکاؤنٹ میں شو کیا جاتا ہے ایسٹ کی کاسٹ کو علیحدہ اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے اب ڈپریسن فار دا ایئر جو ہے وہ آپ نے جس پرکٹ اس کے اکاؤنٹ میں آپ نے ریکارڈ کر لی تو وہاں سے اس کا آگے ڈسپوزل کیا ہوتا ہے؟ اس کا آگے ڈسپوزل جو ہے کہ جی اس کو آخر جانا تو پروفٹ اینڈ لاس کے اندر ہے کیوں جانا ہے اس کو پروفٹ اینڈ لاس کے اندر اس لیے جانا ہے کہ یہ آپ نے مشینری یا یہ تمام ایسٹس آپ نے سال کے دوران استعمال کیے ٹو ارن دی انکم ویٹ یو ہیو ارنڈ ڈیورنگ دا ایئر اور ڈیورنگ دی اکاؤنٹنگ پیریڈ یعنی جو آپ نے چیزیں بنائی اور بیچی ان کو بنانے اور بیچنے کے اندر یہ ایسٹس استعمال ہوئے لہذا ان کا جو اس سال کا ڈپریسیشن ہے وہ ان کی کاسٹ آف سیلز کے اندر یا کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کے اندر جو ہے استعمال میں آئے گا اس کا حصہ بنے گا اگر آپ چیزیں بنا رہے ہیں مشینری استعمال کر رہے ہیں تو بھائی ظاہر ہے کہ اس مشینری استعمال کی کاسٹ ڈپریسیشن جو ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر جو ہے وہ چارج ہوگی بلڈنگ ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ بلڈنگ کس لیے استعمال ہو رہی ہے اگر تو فیکٹری کی بلڈنگ ہے تو اس کی ڈپریسن جو ہے وہ بھی کاسٹ آف گڈ سولڈ میں جائے گی جب کہ آفس کی بلڈنگ ہے جہاں پہ جی مینجنگ ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اکاؤنٹس کے محکمہ بیٹھا ہے فلانا بیٹھا ہوا, ہوا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے بلڈنگ کی جن کا کہ ڈائریکٹلی پروڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس بلڈنگ کی کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کو چارج نہیں ہوگی یا مینوفیکچرنگ کاسٹ میں شامل نہیں ہوگی وہ ایک ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے تو اس کو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں چارج کیا جائے گا اسی طریقے سے آفس اکوپمنٹ ہے فرنیچر ہے گاڑیاں ایم ڈی صاحب کے استعمال میں جنرل مینیجر صاحب کے استعمال میں فلا کے استعمال میں ہے. اس کا ڈائریکٹلی پروڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہاں پروڈکشن اسٹاف کے لیے جو گاڑی استعمال کی جائے گی وہ پروڈکشن کاسٹ کو چارج ہوگی کیونکہ وہ ڈائریکٹ کاسٹ بن جاتی ہے کیونکہ وہ گاڑی اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ پروڈکشن کے لوگوں کو لانے کے لیے لے جانے کے لیے اور جب تک کہ وہ آئیں گے نہیں اور جائیں گے نہیں اس گاڑی میں پروڈکشن کہاں سے ہوگی لہٰذا وہ پروڈکشن کاسٹ کا ایک حصہ بن جاتا ہے گو انڈائریکٹ کاسٹ ہے لیکن بہرحال اس کا حصہ بن جاتا ایم ڈی صاحب کی گاڑی جو ہے وہ بہرحال پروڈکشن کا حصہ نہیں بنتی پروڈکشن کاسٹ کا حصہ نہیں بنتی سو so یہ بات بھی ذہن میں کرنے کی ہے اب ہم نے آپ کو بتایا کہ جی ایکلیٹ ڈپریسن میں انٹری جاتی ہے ہر سال کا جو ڈپریسن ہر ایسٹ کا ہر کیٹگری آف ایس کا جو ڈپریسن ہے اس کی ڈیبٹ ڈپریسیشن فور دا ایئر اور کریڈٹ ایکومٹ ڈپریسن اکاؤنٹ میں ہوتا اور ہم ایسٹ کے اکاؤنٹ میں صرف ایسٹ کی کاسٹ رکھتے ہیں اور مینٹین کو کو, کو کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ ایسٹ ناکارہ نہ ہو جائے یا اس کی ڈسپوزل نہ ہو جائے ہم اس کو جو ہے ریڈیوس نہیں کرتے ہاں بیلنس شیٹ کے اندر جس وقت ہم فکسڈ ایسٹس کا ویلیو دکھاتے ہیں تو وہ ہم بک ویلیو یا ریٹن ڈاؤن ویلیو جس کو کہت, بھی کہتے ہیں اس پہ شو کرتے ہیں اور وہ کیا چیز ہے وہ ہے کوسٹ آف دی ایسڈس مائنس ایکٹڈ ڈپریسن تیسری بات ڈپریسن فار دی ایئر جو ہے وہ اس سال کے اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے پروفٹ اینڈ لاس میں چارج ہوتا ہے اور پروفٹ اینڈ لاس کی ٹرم میں ایک جنرلی استعمال کر رہا ہوں کچھ حصہ مینوفیکچرنگ کو چارج ہوگا کچھ ٹریڈنگ کو ہوگا پھر کچھ پروفٹ اینڈ لاس مل جائے گا تو یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنے کی اب اس کی جرنل انٹریز جو ہے یا جرنل واؤچر جو آپ بنائیں گے کیونکہ کیش میں تو یہ ٹرانزیکشن ڈپریسن کی ہونی رہی یہ ایک ٹرانزیکشن ہے جس کو ریکارڈ کرنا ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ جی یہ ایکسپینس جو ہے اس کو رائٹ اس کو ہر سال جو ہے اس طریقے سے ہم رائٹ uh, آف کریں گے یا چارج کریں گے تو اس کا ایک جرنل واؤچر بنے گا تاکہ اس کی ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ کتابوں میں ہو uh, اس کی جیسے میں نے کہا کہ ڈیبٹ آپ ڈپریسن ایکسپینس اکاؤنٹ کو کر دیں اور کریڈٹ جو ہے وہ ایک ڈپریسن اکاؤنٹ کو کر دیں تو یہ اس کی سمپلی جو ہے وہ انٹری جو ہے وہ کاسٹ آف سیلس میں یا پروفیٹ اینڈ میں ایڈمنسٹریشن سیلنگ فائنینش ایکسپینسیز جہاں پہ شو ہوتے ہیں وہاں پہ چلا جائے گا uh, یہ سال کا جو ڈپریسن ہے یہ اس کی بات ہے اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر ظاہر ہے کہ ریونیو جی میں سے ہم کاسٹ آف سیلس مائنس کرتے ہیں اس, اس کے اندر وہ ڈپریسیشن بھی شامل ہوگی پھر جو گروس پروفٹ میں سے ہم ایڈمنسٹریشن سیلنگ فائنینشیل ایکسپینسیز وغیرہ نکالتے ہیں سٹریشن اور سیلنگ ایکسپنسز میں بھی ڈپریسن شامل ہوگی اور بیلنس شیٹ کے اندر جیسے میں نے کہا کہ جی فکسڈ ایس مائنس ایکٹڈ ڈپریسن وہ ہم شو کرتے ہیں اور وہ جو ویلیو بیلنس شیٹ میں شو ہوتا ہے اس کو ہم ریٹن ڈاؤن ویلیو یا بک ویلیو کہتے ہیں تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنے کی اب مسئلہ آتا ہے کہ جی ڈپریسیشن جو ہے وہ ہم نے تو بڑی ایک آسان سی بات کہہ دی کہ جناب ڈپریسیشن جو ہم چارج کرتے ہیں وہ ڈپریسیشن چارج ہوتی ہے اکنامک لائف پہ اصول تو بہرحال یہی ہے کہ جو بھی ڈپریسن ہے وہ اکنامک لائف پہ ہی چارج ہوتی ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ لکھی جاتی رائٹ uh, آف ہوتی ہے اوور دی لائف آف دیٹ ایس لیکن کچھ طریقہ کوئی طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا نا? کہ اس ویلو کو کیلکولیٹ کیا جائے جو ویلو ہر سال رائٹ آف کیا جائے گا یا چارج کیا جائے گا اس کے لیے دو میتھڈس آم طور پہ گو میتھڈس تو بہت سارے ہیں لیکن دو ہی میتھڈس کا ہم ذکر کریں گے ان میں سے ایک میتھڈ کہلاتا ہے اسٹریٹ لائن میتھڈ اور دوسرا میتھڈ کہلاتا ہے ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ یا ریٹرن ڈاؤن ویلو میتھڈ ان دو میتھڈز میں کیا فرق ہے دونوں ہی میتھڈز کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے دونوں قابل قبول ہیں سو so, آئیے دیکھیں کہ جی یہ دو میتھڈ کیسے استعمال کیے جاتے ہیں؟ پہلے تو بات کر لیں ہم اسٹریٹ لائن میتھڈ کی کیونکہ یہ آسان ہے اور جو کانسپٹ ہم پہلے آپ کو سمجھا رہے تھے اس سے نزی, نزدیک تر رہے کہ اکنامک لائف کی بات کی ہم نے کہ جی ایس کی قیمت دو لاکھ روپیہ ہے آپ کی لائف ایسٹ کی جو ہے وہ آپ کی پانچ سال ہے تو دو لاکھ تقسیم پانچ سال ہر سال چالیس ہزار چالیس ہزار روپیہ جو ہے وہ سالانہ ڈپریسیشن لیکن ایک منٹ کیا کوئی بھی مشین جو ہے یا کوئی بھی چیز جو ہے جس وقت وہ ہمارے استعمال کی نہ رہے کیا اس کا ویلیو جو ہے یا اس کی اس کا ویلیو جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو تول کے اسکریپ کے بھاو بھی بیچیں تو پھر بھی اس کے کچھ نہ کچھ پیسے تو ملیں گے نا آپ کو لہذا ایک نیا کانسپٹ یہاں پہ آتا ہے اور وہ آتا ہے کانسپٹ ریزڈل ویلو کا کہ بھائی جب اس کی لائف ختم ہو جائے گی اس وقت اس ایسٹ کا ویلو کیا رہ جائے گا ایک ایسٹیڈ ویلو ہی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہی ویلو آپ کو ملے لیکن ڈپریسن جو آپ نے سالانہ کیلکولیٹ کرنی ہے جیسے سب سے اس کا ریٹ تیون کرنے کے لیے ریزیڈل ویلیو کا پتا ہونا بھی ضروری ہے تو فارمولا جو ہے وہ سٹریٹ لائن میتھڈ میں وہ یہ بنتا ہے کہ ایشن فار دی ایئر اور فار دی پیریڈ از اکول ٹو کاسٹ مائنس ریزبل value at دی اینڈ آف دیف دی ایسٹ ڈیوائڈیڈ بائی life of the ایسٹ تو وہ آپ کو سالانہ ڈپریسن جو ہے وہ آپ کو ویلو مل جائے گا ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں بات ہم اسوم کرتے ہیں کہ جی ایک ایسٹ ہے جو ہم نے خریدا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ لاکھ روپے ہے ہر جو بزنس پرسن ہے یا ہر آدمی جو ہے وہ اس, اس, اس کا ڈپریسن ریٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے نہیں بیٹھتا ڈپریسن ریٹ عام طور پہ دیا ہی گیا ہوتا ہے یا وہ ٹیکس کے حساب سے ہوتا ہے یا ایک جنرلی فالوڈ کچھ پرسنٹیجز ہوتی ہیں جو کہ آپ اس میں کہ جی پانچ سال آپ اس کی لائف اصوم کر کے آپ مثلا ریٹ آف ڈپریسن کر لیتے کہ یہ کاسٹ جو ہے یہ ہر سال بیس فیصد ڈپریسیشن ہر سال اس ایسٹ کی چارج ہوگی یا آپ اصم کر کہ جی پانچ سال میں یہ ختم ہو جائے گا تو ہر سال جو ہے وہ بیس فیصد ٹوٹل کاسٹ کا چارج آف ہو جائے گا رائٹ right آف ہو جائے گا اب سٹریٹ لائن میتھڈ کے اندر کیا ہوگا جو کاسٹ تھی ایسٹ کی لاکھ روپیہ اس پہ بیس ہزار روپے کے حساب سے ہر سال قیمت جو ڈپریسن ہے وہ چارج ہوگی پانچ سال میں لاکھ روپیہ ایسٹ کی قیمت کمپلیٹلی ایسٹ جو ہے وہ ڈپریسییٹ ہو گیا اور آپ کی ایکومولیٹ ڈپریسن بھی لاکھ روپیہ بن گئی اس ایسٹ کی قیمت بھی لاکھ روپیہ بن گئی یہ تو اسٹریٹ لائن میتھڈ کا کہ جی آپ وہ ریٹ آف ڈپریسن جو آپ نے کیلکولیٹ کیا یا آپ کے پاس ہے جو کہ لائف آف دی ایسڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ آپ نے اپلائی کر دیا ہر سال کاسٹ پہ یہ اسٹریٹ لائن میتھڈ آپ نے اور کسی فگر پہ نہیں کیا کوسٹ آف دی ایسٹ جو آپ نے پہلے سال میں ادا کی تھی اس سال کی جو کاسٹ ہے اس پہ آپ ہر سال بیس پرسنٹ کے حساب سے پانچ سال تک کے لیے وہ کاسٹ کر دیتے ہیں اس کو اپلائی کر دیتے ہیں اور ہر سال جو ہے اتنا ہی اماؤنٹ بیس ہزار روپیہ آپ پروفیٹ اینڈ لاس میں لے جاتے ہیں. یہ تو ہے اسٹریٹ لائن میتھڈ اب جو دوسرا میتھڈ ہے ریٹن ڈاؤن ویلیو کا میتھڈ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پہلے سال تو وہی ہوتا ہے کہ جی بیس پرسینٹ ایک لاکھ پہ بیس ہزار روپیہ لیکن چونکہ اس سال کے آخر میں آپ نے اس ایسٹ کی قیمت میں بک کی ویلیو میں جو کہ میں پہلے ذکر کر چکا بک ویلیو جو ہے آپ نے اس کی اب کردی لاکھ مائنس بیس ہزار اسی ہزار روپیہ رہ گی دوسرے سال میں جو ڈپریسن چارج ہوگی ریٹ تو وہی وہ رہے گا بیس فیصد لیکن جس قیمت پہ وہ ڈپریسن چارج ہوگی وہ ہے اسی ہزار روپیہ تو دوسرے سال کی ڈپریسن جو ہے وہ سولہ ہزار روپے کی ہوگی پہلے میتھڈ میں ہر سال بیس بیس ہزار روپیہ تھی دوسرے میتھڈ کے تحت پہلے سال میں بیس ہزار دوسرے سال میں سولہ ہزار اب تیسرے سال پہ آئیے تیسرے سال سے پہلے دوسرے سال کے آخر میں اسی ہزار مائنس سولہ ہزار پیچھے قیمت رہ گئی چونسٹھ ہزار روپیہ ریٹرن ڈاؤن ویلو چونسٹھ ہزار روپیہ تیسرے سال کی ڈپریسن کیلکولیٹ ہوگی چونسٹھ ہزار روپے پہ نہ کہ لاکھ روپئے پہ نہ کہ اسی ہزار روپے پہ بلکہ چونسٹھ ہزار روپے پہ اور اس طریقے سے چوے اور پانچویں سال تک ڈپریسن وہ جو ہر سال بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ ڈپریسن چارج ہوگی تو یہ فرق جو ہے وہ ریٹرن ڈاؤن ویلو اور اسٹریٹ لائن کا ہے اور یہ سمجھنا ضروری اسٹریٹ لائن میں جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ اسٹریٹ لائن میتھڈ کے اندر ہر سال ڈپریسن کا اماؤنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی سا ہوتا ہے ریٹن ڈاؤن ویلیو کے اندر ہر سال کے آخر میں جو بک ویلیو یا ریٹن ڈاؤن ویلیو اس سال کی ڈپریسن چارج کرنے کے بعد اس ایسٹ کا ویلیو رہ جاتا ہے کتابوں میں اس کے اوپر اگلے سال اسی ریٹ پہ پرانے والے ریٹ پہ بیس فیصد کے ریٹ پہ اس ریٹ سے ڈپریسن چارج ہوگا اب دونوں کے اندر جو ہے وہ فرق تو آپ کو امید ہے سمجھ آگیا ہوگا کہتے یہ ہے کہ جی ریٹن ڈاؤن ویلیو میتھڈ جو ہے وہ سٹریٹ لائن میتھڈ سے بہتر ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جب نیا ایسٹ آپ خریدتے ہیں تو اس کے اوپر جو مینٹیننس کاسٹ ہے وہ شروع کے سالوں میں تو کم ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے ایسٹ کا استعمال ہوتا جاتا ہے اور اس کی لائف جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے تو مینٹننس کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے ریٹن ڈاؤن ویلیو کے حساب سے پہلے سال میں آپ نے بیس ہزار چارج کیا دوسرے سال میں جب مینٹینس کی کاسٹ بڑھ گئی آپ کا ڈپریسیشن کا ریٹ کم ہو گیا اور بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے جبکہ اس کو چالو حالت میں رکھنے کی جو کاسٹ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ جب بڑھتی جا رہی ہے تو ڈپریسیشن کا اماؤنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک زیادہ بہتر طریقہ ہے ڈپریسن چارج کرنے کا با, آ, بنسبت اس کے کہ آپ ہر سال ایک ہی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ رائٹ آف کر دیں بہرحال یہ اپنے اپنی ضرورت اور اپنی اپنی آ, سوچ کا پہ مناسب ہے کہ آپ کون سا طریقے دونوں صحیح ہیں اور دونوں استعمال کیا جاتے ہیں پاکستان میں ٹیکس اتارٹیز جو ہیں وہ ریٹن ڈاؤن ویلو یا بک ویلو پہ ڈپریسن کو الاؤ کرتی ہیں اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے اسٹریٹ لائن بھی اور ریٹن ڈاؤن ویلو میتھڈ بھی دونوں قابل قبول میتھڈ سمجھ جاتے ہیں آئندہ اس موضوع پہ اور بات ہوگی شکریہ